بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهلي كتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينا رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب سورہبینہ تیسرے پارے کے صورتوں میں سے ایک ہے اس سورہ مبارکہ میں ایک رکو آٹھ آیتیں چورانوے کلمات اور تین سو ننانوے حروف ہیں یہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والے صورتوں میں سے ہے گزشتہ صورت میں بتایا گیا خدر و منزلت والی رات میں جو کتاب نازل ہوئی ہے اس میں بندگان خدا کے لیے خیر ہی خیر سے یعنی عمل کرنے کے لیے ایسے اعمال بتلائے گئے ہیں کہ جن پہ عمل پیرا ہو کر کے انسان فائدہ ہی فائدہ کما سکتے ہیں اب اس صورت نے بتایا کیا ہے کہ اس پاک کتاب کے ساتھ ایک رسول بھیجنا کیوں ضروری تھا سب سے پہلے رسول بیچنے کی ضرورت بیان کی گئی اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے لوگ خواب و اہلی کتاب میں سے ہو یا مشرقین میں سے جس کفر کی حالت میں مبتلا تھے اس سے ان کا نکلنا اس کے بغیر ممکن نہ تھا کہ ایک ایسا رسول بھیجا جائے جس کا وجود خود اپنے رسالت پر دلیل روشن ہو اور وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کو اس کے اصلی اور صحیح صورت میں پیش کرے جو بادل کے ان تمام امیزشوں سے پاک ہو جن سے پہلی کتب آسمانی کو آلودہ کر دیا گیا ہے اور بالکل درست اور صحیح تعلیمات پر مشتمل ہو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں اہل کتاب کی گمراہیوں کے متعلق وضاحت فرمائی ہے کہ ان کے مختلف راستوں میں بٹکنے کی وجہ یہ نہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کوئی رہنمائی نہیں فرمائی تھی بلکہ وہ اس کے بعد بٹکے کہ رائے راز کا بیان واضح ان کے سامنے آ چکا تھا اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اپنی گمراہیوں کے وہ خود ذمہ دار ہے اور اب پھر اللہ کے اس رسول کے ذریعے سے بیان واضح آ جانے کے بعد بھی اگر وہ بھٹکتے ہی رہیں گے تو ان کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جائے گی اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے جو انبیاء بھی آئے تھے اور جو کتابیں بھی بیچی گئی تھی انہوں نے اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ سب طریقوں کو چھوڑ کر خالص اللہ کی بندگی کا طریقہ اختیار کیا جائے کسی اور کے عبادت اور بندگی اور اطاعت اور پوجا اس کے ساتھ شامل نہ کیا جائے نماز قائم کی جائے زکوٰۃ اہتمام کے ساتھ ادا کی جائے یہی ہمیشہ سے ایک صحیح دین رہا ہے اس سے یہ بھی نتیجہ خود بخود نکلتا ہے کہ اہلی کتاب نے اس اصل دین سے ہٹ کر اپنے مذہب میں جن نئے نئے باتوں کا اضافہ کر لیا ہے وہ سب باتیں رہے اور اللہ کا یہ رسول جو اب آیا ہے اسی اصلی دین کی طرف پلٹنے کی انہیں دعوت دے رہا ہے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ جو اہلی کتاب و شکین اس رسول کو ماننے سے انکار کریں گے وہ بدترین مخلوقوں میں سے ان کی سزا ابدی جہنم ہے اور جو لوگ ایمان لا نیک اعمال کا طریقہ اختیار کریں گے اور دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے وہ بہترین خالق میں سے ان کی جگہ اور بدلہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے چنانچہ باری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بےحد بہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے لم یا کون لوی نہ وہ لوگ جو قاطر ہے آل آل اور مشقین میں سے منفقین کے پاس کلی بات یعنی وہ اپنے اپنے زد پر اس پختگی کے ساتھ کرباں کار بند تھے کہ وہ کسی کے مارنے میں آنے والے نہیں تھے جب تک ان کے پاس واضح دلائل اور کھلی بات نہ آ جائے اور وہ من رسول پیغمبر اللہ کی طرف سے یتلو جو پڑھ کے سنا ان کو متحرہ پاکیزہ صحیح یعنی اللہ کے احکامات سیاہ قطب القیمہ جس میں مضبوط دلائل ہو وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ ددینہ اور تفرق میں نہیں پڑھے وہ لوگ ادر کتاب جو صاحبی کتاب ہے یعنی مگر بعد اس کی کہ ان کے پاس واضح دلائل آئے اور باہمی زد کی وجہ سے پھر انہوں نے ایک دوسروں کے ساتھ اللہ تبارک و دادا کے احکامات سے کنارہ کشی اختیار کر دی ماںپ میں رو اور ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا اللہ مگر لیا بد اللہ اس بات کی کہ وہ بندگی کرے اللہ کے مخلص خالص اسی کی بندگی خلفا یکسو ہو کر یعنی حشرق سے اور بت پرستی سے یکسو ہو کر صرف اللہ کے سامنے جک جائے دین حنیف دین ابراہیمی کو کہا جاتا ہے اور یہ اس لیے کہ ابراہیم علیہ اللہۃسلام نے سبتوں کا انکار کر کے ایک اللہ تبارک و کا اقرار کر لیا تھا وہ یقین وصلا اور کہ نماز قائم کرو وہ یوت و زکاط اور زکوات ادا کرتے رہا کرو وزان قدیم القیمہ اور یہی ہے مضبوط لوگوں کا راستہ ان لبین کفرو بے شک انکار کیا من احلی کتاب, احلی کتاب میں سے مشرقین اور مشرقین میں سے في نار جہنم خواجی وہ جہنم کے اگ میں سدا رہیں گے اولا ایک شر البریہ یہ ہے سب سے بدترین خلائق میں سے یعنی اللہ کے مخلوق میں یہ اللہ کے قرآن کے منکر سب سے بدترین لوگ ہیں ان الرزیلہ عمل ہوں بے ایمان لے آئے وہ عمل السوال اچھے کام کیے بولا بریہ یہی ہے سب سے بہترین خبر جلا احمدلہ ان کا رب ان کے کے یہاں ہے جنات جنت کی صورت میں حمل رہنے کے لیے ایسے جنت تجری میں داطح الانہار کہ بیٹی ہے ان کے نیچے نہریں خالدین نفیحہ ابدا یہ رہیں گے ان جنتوں میں سدا رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو چکا رضو اور وہ رضو اب اللہ سے راضی ہو وہ اللہ سے راضی ہوئے تو اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہی اختیار کی اور جنہوں نے اللہ کے حکموں پر عمل پیرائی اختیار کرنے سے کلی کترائی وہ گویا اللہ کے احکامات کے نظور سے راضی نہیں ہے ذرا لیکن خشیار ابا یہ جنت ملتی ہے ان کو جن کو اپنے رب کا خوف ہو اور رب کا خوف ہی ایک ایسی بنیاد ہے جس کی وجہ سے بندہ شرکسی سے بندہ ظلم سے اور زیادتیوں سے باز آتا ہے دعوانا الحمد لله رب العالمين